ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیك یا رسول الله صلی اللہ و علیه و یا حبیب اللہ صلی اللہ والسلام يا نبی اللہ وعلا يا نور اللہ, اللہ, اللہ عز و جل کے ولی عاشی کے رسول عربی فدائے صدیق و عمر و عثمان و علی مشد ہر سید و صحابی ولی شہدائے ہو جلی نائب فاضل بریلوی ذیائے ضیاء الدین مدنی سیدی و مرشدی سنتوں کے دائی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دعوت برکات نے مردے کی پکار اور قبر کی دل ہلا دینے والی کہانی پر مشتمل رسالہ مردے کی بے بسی تحریر فرمایا ہے اس میں درود پاک کی فضیلت آپ بیان فرماتے ہیں فردوس الاخبار کے حوالے سے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اڑتالیس حضور یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور نور مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروزی قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کی شادی ادارے مکتبۃ المدینہ کی سات سو ستائیس صفحات پر مشتمل مطبوع کتاب مکش القلوب صفحہ نبے پر حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ لکھتے ہیں فرعون کی بیوی حضرت سیداتنا رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایمان فرعون سے پوشیدہ رکھے ہوئی تھے جب فرعن کو ان کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا چنانچہ ایمان لانے کے مقدس جرم حضرت سیدات آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طرح طرح سے سزائیں دی گئی مگر آپ ثابت قدم رہی پھر نے کہا تو وہ اپنے دین سے پھر جا مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین و ایمان نہ چھوڑا آخر کار کیل یعنی میخیں لائی گئی اور آپ رضی اللہ تعالی الہا کے مبارک بدن میں وہ کیل ٹھونک دیے گئے پھر کہا گیا دین سے پھر جاؤ آپ نے فرمایا تم میرے بدن پر قابو پا سکتے ہو مگر میرا دل رب تبارک و تعالی کی حفاظت میں اگر تم میرے بدن کا انگ انگ بھی کاٹ ڈالو تو پھر بھی ایمان اور محبت الہی عزل میں اضافہ ہی ہوگا حضرت سعیدہ موسا کلیم اللہ علا نبی ولی سلاۃ وسلام حضرت سعید الآسی رضی اللہ تعالی علہ کے دری سے گزرے تو آپ رضی اللہ تعالی ال نے حضرت سیدما موسا کلیم اللہ علیہ نبی جنا و سلاۃ السلام کو آواز دی اور کہا مجھے بتائیے میرا رب عز اجل مجھ سے راضی ہے یا ناراض حضرت سیما موس کلیم اللہ اعلی نبی جینا ولی سلاۃ اسلام نے فرمایا آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں یعنی تیرے مشتاق ہیں اور اللہ تعالی ان کے سامنے تجھ پر فخر فرما رہا اپنی حاجت مانگو یعنی اللہ تبارک کا و سے دعا کرو قبول ہوگی حضرت سیداتنا سید رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی یا یارب اجزاجل میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعان اور اس کے ظلموں استبداد سے اور ظالموں کی قوم سے نجات عطا رما حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فرماتے حضرت سیداتنا آسیہ رضی اللہ تعالی کو دھوپ میں سزا دیتا جب سزا دینے والے چلے جاتے تو فرشتے اپنے نورانی پروں سے آپ پر سایہ فگن ہو جایا کرتے اور حضرت سیداتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں اپنا گھر دیکھتے حضرت سیدنا ابو ابیر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فرعون نے حضرت سیداتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر چار کیل لگوائے اور آپ کے سینا بے کینا پر چکی رکھوائی اور آپ کا چہرہ مبارک سورج کی طرف کر دیا آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا دعا کی اللہ تعالی نے حضرت حبرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب نجات عطا فرمائی اور جنت میں ان کا رتبہ بلند کیا وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں اللہ کے ان پر رحمتوں ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علی علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مجھو مجھو مجھو اس مغرت ہوئیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کرامات اولیاء میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے سلسلے کا موضوع ہے ولیات کی حکایات آج ہم ولیات کی حکا سنیں گے ان کے واقعات سنیں گے ایک بات یاد رہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی عطا فرمائی لیکن ولایت مردوں کے لیے مخصوص نہیں اللہ تعالی نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ولایت عطا فرمائی بچوں کو بھی ولایت عطا فرمائی ہے جو شکایت ہم نے سنی جس میں فرعون کی بیوی حضرت سیداتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا بیان ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی بیوی تھی یہ وہی فرعون ہے جو نام مرد تھا یہ وہی فرعون ہے جس نے انا ربکم کمل الا یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ماض اللہ یہ نعرہ لگایا تھا یہ وہی ہے جس کی سرکوبی کے لیے حضرات موسا کلیم اللہ اور ہارون علا نبی جینا والی ہی مسلاۃ و سلام بھیجے گئے تھے یہ وہی فرونے جو لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈوب مرا تھا یہ وہی ہے جس کی لاش کو براہ عبرت قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا یہ وہی فرون ہے جو اللہ عزوجل کی ولیہ حضرت سیداتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دین حق سے پھیرنے کے لیے ظلم ڈھاتا مگر سبحان اللہ اللہ عزوجل کی ولیہ کو دین حق سے ہٹانا نہ سکا اور اللہ عزوجل کی ولیہ کی کرامت کا ظہور ہوا کس طرح کہ جب دھوپ میں انہیں ایزا دی جاتی ظلم کیا جاتا تو اللہ تعالی کے معصوم فرشتے آ کر ان پر سایہ کیا کرتے تھے اور اس تکلیف کی حالت میں ان کی حوصلہ افزائی یوں کی گئی کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے جنتی محل کا نظارہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ان پر رحمت ہو ان کے سد کے ہماری بے حصہ تعالی علم و علی آلہ و, صحبہ و بارک و صلو حضرت سیدہ تنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ جن خواتین کو نصیب ہوا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے ان کے حالات ان کے واقعات ان کے کی کرامات سنیے چنانچہ داود اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتوبۃ المدینہ کی چھ صفحات پر مشتمل متبوعہ کتاب اور روز الفارق فلم عواعزی وقائد اس کا ترجمہ ہے حکایتیں اور نصیحتیں تین 305 پانچ پر مبلغ اسلام اور شیخ شعیب حریفیش رسمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک چور رات کے وقت حضرت سیداتنا سیدات بصریہ ادبیا رحمت اللہ تعالی تلیہ کے گھر داخل ہوا دائیں بائیں ہر طرف پورے گھر کی تلاشی لی کیا ملا ایک لوٹا جب نکلنے لگا تو اللہ کی ولی نے فرمایا اگر تم چلا کر ہوشیار چور ہو تو کوئی چیز لیے بغیر نہیں جاؤ گے کچھ لے کر ہی جاؤ گے چور نے کہا مجھے تو کوئی چیز نہیں نظر آئی کیا لے کر جاؤں فرمایا غریب شخص اسی نوٹے سے وضو کر کمرے میں داخل ہو جاؤ اور دو رقم نماز ادا کر کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا اس چور نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے کے مطابق وزو کیا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ادھر حضرت سعید آتما رادیا بسری ادبیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا مانگنا شروع کی اے میرے آقا و مولا عز و جل، یہ شخص میرے پاس آیا اس کو کچھ نہیں ملا اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا جب وہ چور نماز سے فارغ ہوا تو اللہ کی ولیہ کی دعا کی برکت سے اسے عبادت کی لذت نصیب ہو گئی اس سے دو رکھ نماز پڑھی اس کو مزہ بہت ہے چنانچہ اس کو ایسا مزہ آیا کہ وہ ساری رات نماز ہی پڑھتا رہا شاعری کا وقت آیا راب رت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تش لے گئی کیا دیکھتی ہیں وہ چور سجدے میں اور اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے نفس جب میرا رب حزل مجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیا آئی کہ تم میری نافرمانی کرتا رہا میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا اب گناہوں کی گٹڑی لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہے جب وہ مالک و مولا مجھے اتاف فرمائے گا اپنی رحمت والی بارگاہ سے دور کر دے گا اس وقت میں کیا جواب دوں گا حضرت سیدہ تنا رابیہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا ہے، بھائی رات کیسی گزری بولا خیریت سے گزری آج بھی ان کی ساری سے میں نے اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں قیام کیا اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا میرا عذر قبول فرما لیا میرے گناہوں کو بخش دیا مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا اب وہ شخص اپنے چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لے کر چلا گیا حضرت سیدہ رابیہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا عرض کی اے میرے آقا مولا عز و جل یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو, تو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں کیا تو نے مجھے بھی قبول کیا ہے اچانک دل کے کانوں نے آواز سنی اے دیا ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے ہم نے اسے اپنا قرب عطا فرمایا اللہ اللہجل کی ان پرشمت ہو ان کے صدقے کے ہماری بے حساب اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین ولی حضرت ادبیہ رحمت اللہ تعالی علیحا کی کرامت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ آپ نے دعا فرمائی تو وہ چور اللہ کا ولی بن گیا اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالی نے اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق عنایت فرما دی آئیے حضرت سعیدہ رابعہ بسری ادبیہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور ایمان افروز حکائے سماج فرمائی آپ نے پیدل حج کیا تھا اللہ تبارک و تعالی جو انہیں کھانا عطا فرماتا اس کو اشار کر دیتی کابت اللہ مشرفہ پہنچی تو پہنچتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی جب ہوش آیا تو اپنے رخسار کو بیت اللہ شریف پر رکھا اور عرض کی یہ تیرے بندوں کی پناہ گاہ ہے تو ان سے محبت کرتا ہے اب تو آنکھوں میں آنسو بھی ختم ہو گئے طواف کرنے لگی صحیح یعنی صفا اور مربا کے درمیان صحیح کی وقوف ارافا کا ارادہ کیا تو حضہ ہو گئی روتے غرض کی یا اللہ عز و جل اگر یہ معاملہ تیرے غیر کی طرف ہوتا تو میں ضرور تیری بارگاہ میں شکایت کرتی اب جبکہ یہ سب کچھ تیری مرضی سے ہوا ہے تو اب کیسے شکایت کر سکتی ہوں حاطف غیبی سے آواز آئی رابیہ ہم نے تیرے سبب تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور تیری اس کمی کی وجہ سے حاجیوں کے نقائص بھی پورے کر دیے اللہ اجدل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حساب نوفرت ہو تعالی شبیب محمد اور آپ نے علاحدہ فرمایا کہ جو بھی طعام بفضل رب انام عز وجل عطا ہوتا آپ اسے رائے خدا میں خرچ کر دیتی اشار فرما دیتی بار رب العزت میں ولیوں کی وجاہت کا اندازہ لگائیے کہ ان کے صدقے میں لوگوں کے حج اور نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں。<تصحنت> تجھے واسطہ سارے ولیوں کا وانی مولا تجھے واسطہ سارے ولیوں کا وانی مولا میری بخش, بخش دے ہر یا آمین علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک اور اللہ کی ولیہ جو کہ روشن ضمیر تھی بہت ال روشن تھا ان کی حکایت سنی اور ایمان تازہ کیجیے حضرت سید عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی عل فرماتے ہیں میں تین روز رات کے وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کرتا رہا یا اللہ جنت میں میرا رفیق مجھے دکھا دے کسی کہنے والے نے کہا اے عبد الواحد جنت میں تیری رفیق میں ممونا ہوگی بن زید رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے کہاں رہتی ہے بتایا گیا کہ کفا کے فلا قبیلے میں رہتی ہے آپ فرماتے کومونا سودا کے متعلق لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہا وہ تو دیوانی ہے ہماری مکڑیاں چلاتی ہیں آپ فرماتے میں نے کہا میں, اس میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ پہاڑ کی طرف چلے جائیں شاید وہاں آپ کو یہ میمونہ سودا مل جائیں گی حضرت سیدنا میں عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ میمونہ سودا رقم اللہ تعالی علیہا اپنے سامنے ایک رسا بطور سترا نصب کر کے نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے اون کا جبا پہنا ہوا تھا اور اس جبے پر کچھ لکھا ہوا تھا اللہ پر کیا لکھا ہوا تھا یہ خرید و فروخت کے لیے نہیں حضرت سیدنا عبد الواحد بن رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے آپس میں مل جل کر چر رہے تھے بھیڑ بکریوں پر حملہ نہیں کرتے تھے اور بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی نہیں تھیں حضرت سینا عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے محما سودا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پا لیا انہوں نے نماز مختصر کر کے کہا لوٹ جائیے ایبن زید واپس چلے جاؤ وعدے کی جگہ یہاں نہیں جنت ہے حضرت سید میں عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے کہا اللہ آپ کو رحم فرمائے آپ کو کس نے بتایا کہ میں ابن زید ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں روحیں ایک اکٹھا لشکر تھی جو ایک دوسرے سے متعارف ہو گئیں وہ وہاں محمد کرتی ہیں اور جن روحوں نے ایک دوسرے کو نہ پہچانا وہ الگ الگ رہتی ہیں حضرت سید میں عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے پھر میں نے اس سے کہا مجھے نصیحت کرو تو میما سودا رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کہا تعجب ہے نصیحت کرنے والوں کو بھی بھلا نصیحت کی جاتی ہے اے ابن زید اپنے اعضا پر عدل کی کسوٹی نافذ کرو میں تمہیں اپنے اعضا میں چھپے ہوئے ایک راز سے ادا کرتی ہوں اے ابن زید مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے جس بندے کو دنیا کی کوئی شعر عطا کی گئی پھر اس کو دوسری مرتبہ اس نے طلب کیا تو اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہی خلوت کی محبت اس سے سلب کر لیتا ہے یہ چھین لیتا ہے اور اس کو قرب کے بدلے جدائی اور انس کے بدلے وحشت دے دیتا ہے پھر میمونا سودا رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے چند شار پڑے ان کا مفہوم یہ تھا وائز تو خود نہ فرمانے اور لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے ڈانٹتا ہے حقیقت میں تو ہی بیمار اور کمزور ہے گناہوں کو ناپسند کرنے والے سے ان کا وقوب بڑا ہی عجیب ہے اے میرے رفیق اگر تو نے جلد ہی اپنے ان عیوب سے داغدار ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی اور اپنے رب از وجل سے سلہ کر لی تو جان لے کہ تو جو بھی کہے گا اس کا مقام و مرتبہ دلوں میں سچا ہوگا لیکن اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ دوسروں کو تو تو گمراہی و سرکشی سے منع کرتا ہے اور خود شک میں مبتلا ہے اشار کہنے کے بعد میں منا سودا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئی اور حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید ردی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ان بھیڑیوں اور بکریوں کو میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں کہنے لگی میں نے اپنے اور اپنے مالک کے درمیان رکاوٹ کو دور کر دی اس سے سلح کر لی تو اس مالک و مولا نے بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان بھی سلح کروا دی ہے اللہ اللہ اعظم کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حصا مغفرت ہو امین صلو علی الحبیب حضرت سید مصری علیہ رحمۃ اللہ علی کبھی فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ جبل مکتم کے قریب ایک عبادت گزار لڑکی رہتی ہے میں نے سوچا کہ اس کے بارگاہ میں حاضری دوں چنانچہ میں اس پہاڑ کے قریب جا کر تلاشتا رہا لیکن وہ نہ ملی میری ملاقات عبادت گزاروں سے ہوئی میں نے اس عبادت گزار لڑکی کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے تم ایک مجموعہ کے بارے میں پوچھتے ہو عقل مندوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے حضرت سیدنا زنون مصری علی رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے اسی کے متعلق بتاؤ اگرچہ وہ مجنون ہے وہ عابدین کہنے لگے ہم اسے اپنے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کبھی گرتی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی چیخوں پکار کرتی ہے کبھی خاموش ہو جاتی ہے کبھی روتی ہے کبھی ہنستی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے اس کا ہی پتہ بتاؤ تو ان میں سے ایک نے بتایا آپ فلاں وادی میں چلے جائیں چنانچہ ظلمون مصری رقمۃ اللہ تو علیہ فرماتے ہیں میں اس کی تلاش میں چل پڑا جب اس مقام کے قریب پہنچا تو اس عبادت گزار لڑکی کی دھیمی دھیمی آواز سنی وہ چند اشعار پڑھ رہی تھی اے وہ ذات ان اشعار کا مفہوم یہ تھا اے وہ ذات جس کے ذکر سے دل انس حاصل کرتے ہیں مخلوق سے کنارا کش ہو کر میری امید صرف تیری ہی کری ہے اے وہ ذات کری ذات ہے تمام لوگ جس کے بندے ہیں زمانہ گزر جائے گا مگر تیری محبت دلوں میں ہر دم ترو تازہ رہے گی حضرت سعید مصری علی رحمت اللہ کبھی فرماتے میں اس آواز کی طرف چل پڑا ایک لڑکی کو پایا جو ایک بہت بڑی چٹان پر بیٹھی تھی میں نے سلام کیا جواب دینے کے بعد کہنے لگی ہے جنون کیا بات ہے ایک مجرونا کو ڈھونڈتے ہو حضرت سیدنا جنون مصری علی رحمت اللہ علیہ کا بھی فرماتے میں نے پوچھا کیا تم مجرونا ہو بولی جی ہاں اگر میں مجرونا یعنی دیوانی نہ ہوتی تو مجھے ایسا کیوں کہا جاتا فرمایا میں نے پوچھا کس وجہ سے تم مجرو نہ ہو گئی ہو کہنے لگی ایز انون محبوب حقیقی از وجل کی محبت نے مجھے باندھ رکھا ہے اسی کے عشق نے مجھے بے چین کر دیا ہے آپ نے پوچھا تمہارے عشق و محبت کا مقام کیا ہے بولی ایز انون محبت و عشق کا مقام دل ہے اور وجد کا مقام بات ہی نہیں پھر وہ شدید گریا کا نہ ہو یعنی بہت زیادہ شدت سے رونے لگی یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی جب ہوش میں آئی تو شدت محبت سے ایک آہ سرد دل پردر سے کھینچتے ہوئے کہنے لگی اے محبوب حقیقی از اجل سے محبت کرنے والوں کی موت یوں آتی ہے یوں کہہ کر ایک زوردار چیخ مار کر زمین پر گری اور اس کی روح کفت عنصری سے, سے پرواز کر گئی لام اکبر لا اکبر محبت میں اپنی دما یا الہی ہی نا نا اپنا اپنا پتا یا تو اپنی, اپنی خیرات وسیلہ میرے فوق کا یا الہی آئی عام صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد والی و فوق بھی ابارہ کا و کیسی روشن ضمیر اور عبادت گزار اللہ والی تھی حضرت جنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے تعارف نہیں تھا بغیر پوچھے نام بتایا بتا کہ جنون بجنون کو ڈھونڈتے ہو اللہ اکبر لا اکبر ایک اور ایمان افروز حکایت سنیے یہ حکایت جامع کرامات اولیاء جلد دو صفحہ 65 پر ہے حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل حضرت آمنہ بنت سیدنا امام رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر شریف کے پاس رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی ایک شخص ایک دفعہ دربار کے خادم کے پاس بیس رطل ایک رطل آدھے سیر کا ہوتا ہے تقریباً دس سیر زیتون کا تیل لایا اور خادم سے اس نے اہد لیا کہ تم نے سارا تیل ایک رات میں ہی جلا دینا ہے خادم نے قندلوں میں تیل ڈالا جلانا چاہا مگر آگ نہ جلی خادم بڑا حیران ہوا جب سویا تو حضرت سیداتنا آمینا بنتے سیدنا امام موسا کاظیم رضی اللہ تعالی عنہما خام میں تشریف لائیں فرمایا اے خادم اسے تیل واپس کر دو کیونکہ ہم صرف پاک اور حلال مال ہی قبول کرتے اس سے پوچھے تیل کہاں سے لایا ہے صبح ہوئی تو خادم تیل لانے والے کے پاس پہنچا اور سے کہا اپنا تیل واپس لے لو کہنے لگا کیوں خادم نے کہا اسے آگ نہیں پکڑتی اور حضرت سیداتنا آتنا بنت سیدنا امام مسکاظم حدی اللہ تعالی نما نے مجھے خواب میں حکم فرمایا ہے کہ ہم صرف پاک مال ہی قبول کرتے ہیں تیل لانے والے نے خادم سے کہا کہ سیدہ ٹھیک فرماتی ہے میں کاہن ہوں یعنی کاہن ہوتا جو جنوں سے معلوم کر کے لوگوں کو خبریں سناتا ہے میں کاہن ہوں اور پھر وہ کاہن تے لے کر واپس چلا گیا بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی ہو مدری چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا سید آزادی کیسی اللہ کی ولیہ تھی کہ آپ کے مزار پاک سے تلاوت قرآن کی برابر آواز آتی رہتی تھی اللہ اکبر اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں تلاوت کرتے رہتے قبر میں بھی تلاوتیں کرتے ہیں اور ہم جیسے دنیا میں رہتے ہوئے بھی, بھی تلاوت نہیں کرتے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ والے کیسے شان والے ہیں وہ کیسی اللہ کی ولیہ تھی کاہن نے دس سیر زیتون کا تیل مزار پور انوار کے کن دنوں کے لیے پیش کیا تو عالم الغیب و شہادہ جل جلال کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالی انہا کو علم غیب حاصل تھا جب ہی تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تیل حرام کی کمائی کا ہے اور آپ نے گوارا نہیں کیا کہ مال غیر حلال سے ان کے مزار پر انوار کی کنادیل روشن کی جائیں اولیاء اللہ کے صدقے میں ہمیں بھی رزق کے حلال کی توفیق ربل جل جلال شاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی وسلم عطا فرما دے مجھے, مجھے مال و دولت مالو کی آفت میں گھیرا صلی اللہ تعالی الاخبار اخبار الخیار یا حضرت شیخ عبدالرحیق محدود سدیلوی علی رحمت اللہ الغنی کی کتاب ہے آپ اس میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی لوگوں نے بہت دعائیں کی بارش نہ ہوئی تو حضرت شیخ نظام الدین علی رحمت اللہ المبین نے اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاکیزہ دامن کا ایک دھادا اپنے ہاتھ میں لیا اور مار گاہے ربے داور عزل نے عرض کی یا اللہ عزا وجل یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نام محرم کی نظر نہ پڑی یا اللہ عز وجل اس دھاگے کے توفیل بارہ رحمت یعنی رحمت کی بارش نازل فرما ابھی حضرت سیدنا سیدما شیخ نظام الدین رحمت اللہ مدین نے جملہ کہا ہی تھا کہ رن جن رن جن بارش برسنا شروع ہو گئی برس بھرا نہیں دے بدو پہ بھی برسا دے برسانے والے سلو صلوال البیب صلی اللہ تعالی محمد وبارک وسلم پیران پیر حضور سیدی غوث دستگیر علی رحمۃ اللہ قدیر کی ازواج پاک آپ کے روحانی کمالا سے فید یاب تھی آپ کے شادابے حضرت سیدنا شیخ عبد الجبار علی رحمۃ اللہ الغفار اپنی امی جان کے متعلق بیان کرتے ہیں والد محترمہ جب کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی وہ چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی ایک موقع پر والد محترم غس اعظم علی رحمت اللہ علی اکرم بھی تشریف فرماتے جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی کی نظر اس روشنی پر پڑی وہ روشنی غائب ہو گئی آدم نے فرمایا یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کیا کرتا تھا اس لیے میں نے اس روشنی کو ختم کر دیا ہے اب میں شیطانی روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں حضرت سیدنا شیخ عبد الجبار علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی کسی تاریخ یعنی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں نور چمکتا کیسا نور چاند کی روشنی جیسا نور چمکتا دمکتا تھا سوال اللہ صلو علی صلو اللہ تعالی علی تعالی محمد مدھے مدھے سلائن اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے غوثے پاک شان شاہ بغداد رضی اللہ تعالن عنہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ آپ شیطانی روشنی دے کر پہچان لیتے تھے کہ یہ شیطانی روشنی ہے اور اللہ کی عطا سے رحمانی نور بھی عطا فرماتے ہیں جدید سیدی عال حضرت علی رحمۃ الب اللہ عزت بارگاہ غوثیت میں بسد عقیدت عرض کرتے ہیں دل پہ کندھا ہو تیرا نام ناً وہ دے یا غوث میرے دل پر آپ کا نام لکھا جائے دل پہ کندھا ہو تیرا نام آپ کا نام پاک میرے دل پر لکھا ہو تاکہ وہ دست رجین وہ مردود شیطان الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توہرا تیرا ایسا کرم کیجیے کہ میرے دل پر آپ کا نام پاک لکھا جائے کہ جب بھی وہ راندا ہوا شیتان مردود میری طرف آئے آپ کا نام पाक پاک دیکھ کر الٹے پاؤں پھر جائے حاج روی اللہ, اللہ تعالی علیہ کی شکایت سماعت یہ حکایت باجت الاسرار میں لکھی اس کتاب کے مصنف ہے امام اجل سیدی ابو الحسن علی بن یوسف نور الملتی والدین لخمی شت نوفی قدیسہ العزیز لکھتے ہیں ایک دفعہ آج جیلان میں کہا سالی ہوئی لوگوں نے نماز استکا پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی لوگ حوف العظم دستگیر علی رحمت اللہ القدیر کی پھوٹی جان حضرت ام عائشہ رسمت اللہ تعالی علیہ کے گھر حاضر ہوئے بارش کی دعا کی درخواست کی آپ رشمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک گھر کے سہنے منور کی طرف تشریف لائیں زمین پر جھاڑو دینے لگی اور عرض کرنے یا رب العالمین لگی یار میں نے جھاڑو دے دیا اب تو چھڑکاؤ فرما دے یہ کہتے ہی کچھ ہی دیر کے بعد آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے کہ مشک کا منہ کھول دیا گیا لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر بتر ہو گئے اور جیلان جل تھل اور خوشحال ہو گیا برس بھی برسا دے کے جان کر کرامات اولیاء صفحہ 758 پر لکھا ہے حضرت سعید رادیا بنت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ ساری ساری رات نماز پڑھتے دن کو روزہ رکھتے فرمایا کرتی میں نے بہت مرتبہ بہت سے جنات کو آتے جاتے دیکھا ہے میں نے کئی دفعہ عین کو دیکھا ہے جنتی حورے مجھے دیکھ کر شرماتی ہیں اور اپنی آستینوں سے مجھ سے چھپتی ہیں اور پردہ کرتے ہیں لاہو پر ایک بار یہ اللہ کی ولییا حضرت سیداتنا بنت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں تباک تھال پیش کی گئی زبان ہٹ کے ترجمان سے نکلا یہ تھال مجھ سے دور کر دو کیونک کیونکہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہارون رشید کا انتقال ہو گیا ہے لوگوں نے معلوم کیا تو واقعی اسی دن ہارون رشید کا انتقال ہوا تھا الحبیب علیہ علی محمد ایک اور ولیہ کی کرامت سنیے حضرت سیداتنا عائشہ بنت ابھی عثمان نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عابدہ تھی مبتقیہ تھی آپ کی کرامت یہ تھی کہ مستجاب آستاب تھی مستجاب دعوت اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور آپ یہ کہا کرتی تھی کہ کسی انسان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم نہ کرو اللہ تعالی کی رضا پانے کی کوشش کرو اور اس کی ناراضی سے ڈرو سلحیب اللہ تعالی علی محمد حضرت عائشہ بنت عبداللہ عبد اللہ تعالی اللہ یہ بھی اللہ کی ولیہ تھی ان کی کرامت یہ تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ان کے مزارے پر انوار پر حاضر ہوتا تو اللہ تعالی اسے شفا یادی عطا فرما دیتا سبحان اللہ صلو سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ بارک و صحبہ وبارک وسلم چند ولیات کی ولی آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات آپ نے سنی کہ دھوپ میں جب انہیں ایزا دی جاتی تو فرشتے ان پر سایہ کرتے اور دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنتی محل دکھایا گیا حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت آپ نے سنی کہ آپ کی دعا کی برکت سے چور ولی بن گیا اور آپ نے کرامات سنی وہ میمونہ سودا رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ انہوں نے حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے پہچان لیا اور بغیر نام بتایا ان کا نام بتایا اور یہ بھی بتا دیا تم کیوں آئے ہو تم جنت کی اپنی رفیق کو دیکھنے کے لیے آئے ہو تو معاملہ جنت کے لیے یہاں کے لیے نہیں ہے اور ان کی کرامت یہ بھی تھی کہ ان کے ریور کے ساتھ بھیڑیے بھی ہوتے تھے بکریوں گریو کے ساتھ بھیڑی بھی ہوتے تھے اللہ اکبر نظام الدین کی والدہ کی برکت بھی آپ نے سنی کرامت سنی کہ آپ کے دھاگے کے وسیلے سے آپ کے داون پاک کے دھاگے کے وسیلے سے دعا کی گئی تو اللہ تعالی نے بارش عطا فرما دی دیتے پاک رضی اللہ ہوتا انہوں کی پھٹی جان کی کرامت آپ نے سنی اور ولیات کی کرامت بھی سنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کا ادب نصیب فرمائے ہماری اسلامی بہنوں کو ان ولیات کی حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تباہ نصیب فرمائے عبادت نصیب فرمائے ریاضت نصیب فرمائے آئیے دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ان کے بیان کا وقت ختم ہونے والا ہے سندھ بھائی کا بیان ہے میری بہن بنت عبد الغفار اٹاریا وہ کینسر ہو گیا تھا آہستہ آہستہ حالت بگڑتی گئی ڈاکٹروں کے مشورے پر آپریشن کروایا طبیعت کو سملی مگر پھر بیش ایک سال بعد مرض نے دوبارہ زور پکڑا راجپوتانا اسپتال حیدرآباد باول اسلام سیل میں داخل کرا دیا گیا ایک ہفتہ اسپتال میں رہی حالت مزید ابتر ہوتی چلی گئی اچانک انہوں نے با آواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا کبھی کبھی درمیان میں سلاتو والسلام علی کا رسول اللہ وعلیٰ و یا حبیب اللہ بھی پڑھنے لگتی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد اللہ محمد کا ورد اس طرح کرتے ہیں کہ پورا کمرہ آواز سے گونجتا عجیب ایمان فروغ منظر تھا جو آتا عیادت کرنے کے بجائے ذکر اللہ شروع کر دیتا ڈاکٹرس اور اسپتال کا عملہ حیران یہ اللہ زل کی مقبول مندی معلوم ہوتی ورنہ ہم نے تو مریضوں کی چیخیں سنی اور یہ کیسی مریض ہے شکوا نہیں کرتی شکایت نہیں کرتی اللہ کا ذکر کرتی ہے تقریباً بارہ گھنٹے تک یہ کیفیت رہی اور اذان مغرب کے وقت اسی طرح بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے بنت عبد الغفار اٹاریہ کی روح قفص انصری سے پرواز کر کے مدنی ماحول کی بہار اپنے ملاحظہ فرمائے اللہ اکبر ان کا انشاءاللہ کام بن گیا خدا کی کسم خوش نصیب اس دنیا نا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو یہاں کا مدینے والے مصطفیٰ شب اثرا کے دولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وال فرمانے جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی پورا کلیما ہو وہ داخلے جنت ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ, اللہ تبارک اللہ ان ولیات کے صبقے میں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے امین بجاہ جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم